بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعْلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اَلَمْ يَجْعَلْ قَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ کیا ان کا داؤں غلط نہیں کیا کیا اوسلا علیہم اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے تو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے فجا الحم کا تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس